الحمد للہ الحمد للّہ نحمده ہو ونستغفره ونعوذ ہو من شرور انفسنا ومن و اعمالنا مئی لَا مدل إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا لا لَهُ وَأَشْهَدُ واشد مُحَمَّدًا عَبْدُهُ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 مل نف واخد مل ہا سو جہاں سمل حماری ڈالن کثیر وت اللہ تصا نبی ول الام انہ کا نالی کم رقیب ین آ موا ہُلن ومن آ ملک علاسوہ فقد فاز فوزاً عظيماً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 وکل غلال له, لَهُ سُبْحَانَكَ امان تلو لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری من مربِ شرحلی من و ونفخه واحل بس ملاحم وزر تحظیا بما وزل مِنْهَا صلا الَّذِينَ دل بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ لہم شراب وَعَذَابٌ بوم ماں کانو اللہ تعالی کے ہاں قیامت کے دن ایک ہی چیز ہے جو کام آنے والی ہے اور وہ ہے اللہ کا دیا ہوا دین اسلام اور دیکھ لو ہم نے دین کا ہی حال کیا کر رکھا ہے باقی تو کوئی شے نہ ساتھ جائے گی نہ کام آئے گی دنیا کی ہر شے جواب دے جائے گی دولت یہیں رہ جائے گی محلات یہیں رہ جائیں گے اولاد جواب دے جائے گی ماں باپ جواب دے جائیں گے کوئی بنائے ہے ولی پیر مرشد کوئی سفارشی کوئی مشکل کشاہدت روا سب بھولے سے بھی نہیں آئیں گے سامنے گم ہو جائیں گے گم اللہ کہتا ہے بالکل گم ہو جائیں گے اور کوئی مرحلہ ایسا آئے گا کہ جب اللہ ان کو آمنے سامنے کر دے گا لیکن وہ آمنے سامنے کرنا بھی ان کے لیے باعث حسرت ہوگا افسوس کے لیے اللہ اکبر پیچھے لگنے والے مریدین وہ افسوس کریں گے کہ یہ یہ لوگ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کے پیچھے ہم لگے یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم بچائیں گے تمہیں یہ تو آپ آج پھنسے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں کیا بچا یا ویلنا یا ویلنا ہائے افسوس ہائے افسوس کاش کے ہم ان کی نہ مانتے ان کے پیچھے نہ لگتے ان کو نہ پوجتے ان کو اپنا سہارا نہ سمجھتے ان کو ہم نے سفارشی بنایا اور وہ وہ آگے سے پیر مرشد بنے ہوئے سفارشی وہ افسوس کریں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہمارے پیچھے آئے انہوں نے ہمیں نذرانے دیے انہوں نے ہمارے عرص منائے تو ہم یہاں تک پہنچے نہ یہ ہماری طرف آتے نہ ہمیں اپنا پیر بناتے نہ ہمیں اپنا مرشد بناتے تو نہ ہم اس حالت کو پہنچتے اللہ کہتے ہیں سارے چیخ چیخ کر ایسے مرحلے آئیں گے قیامت کے دن روباما ددین کفرو لو لوکانو مسلمین کافر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے کہ ہائے کاش کہیں ہم مسلمان ہوتے کہیں ہم مسلمان ہوتے کیونکہ کام اسلام نے آنا ہے کام دین نے آنا ہے اب دین ان کے پاس ہے نہیں اسلام ان کے پاس ہے نہیں پھر کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہمارے پاس اسلام ہوتا ہمارے پاس دین ہوتا سو میرے مسلمان بھائیوں اسلام کی حفاظت کرو اپنے دین کو بچاؤ کہ صرف یہی ایک چیز اللہ کے ہاں کام آنے والی ہے اور دیکھ لو ہم نے اسی چیز کا دین کا اسلام کا خلیہ کیا کر کے رکھا اللہ اکبر اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے دین اپنا کھیل اور تماشا کھیل کود بس یہ حیثیت دے رکھی ہے کہیے آج مسلمانوں کے ہاں یہی نہیں ایک تو اس کا معنی مفہوم یہ ہوا کہ جیسے لوگ ہیں کچھ سارا دن رات کمائی دنیا کی کمائی دنیا کی دولت ادھر بھاگ ادھر بھاگ لیکن شام کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں یار تفریح کے لیے چلو کچھ گراؤنڈ میں چلے وہاں کچھ کھیل کود کر آئیں وہاں کچھ کھیل کود کرائے بس یہی ہے کہ ساری زندگی دنیا پر لگائی دنیا پر لگائی آ جا کے رمضان آیا چلو یار رمضان میں تو نماز پڑھ لیں عید آئی چلو یار عید کو تو چلے جائیں جمعہ آیا چلو یار جمعے کو تو چلے جائیں وہ بھی چلے جائیں کب جب اخیر پہ مولوی صاحب کا دم نکلا ہوا ہوگا تقریر کر کر کے پھر چلے جائیں اللہ اکبر اسی کو آنا جمعے پہ آنا سمجھتے ہیں بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے دن دیا تھا ہفتے کا کہ تم نے عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا پر بنی اسرائیل نے اللہ اکبر اس دن کو گمایا کام کرنے لگے کوئی پرواہ نہ کی نتیجہ کیا ہوا اللہ رب العزت نے بندر اور سور بنا دیے نام پارے میں اللہ نے بیان کیا ہے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہم جو جمعے پہ توجہ نہیں کرتے جمعے کے وقت میں کاروبار میں لگے رہتے ہیں جمعے کے وقت میں اپنے کاموں میں مشغور رہتے ہیں لیٹ ہوتے ہیں جلدی نہیں آتے اگر اللہ چاہے تو اس کی وہی سزا دے سکے گا دے سکتا ہے جو یہودیوں کی سزا لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے لیکن اللہ ایک بات پوچھتے بھی ہیں ہم سے کہ ٹھیک ہے دنیا میں تم اس سزا سے بچ جاؤ اس سزا سے دنیا میں بچ جاؤ لیکن فقی فتح ان کفر تم یو ماں نشیبہ وہ جو قیامت کا دن آنے والا ہے جو ایسا ہالناک دن ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت بوڑھے لگیں گے اس دن پھر مجھے اس سزا دینے سے کون ہٹائے گا اور تمہیں کون بچائے گا وہ دن تو پھر آنے والا ہے نا صبح جمعے کی فکر کرو وقت پہ آیا کرو وقت سے پہلے آیا کرو تاکہ جمعہ کا جو اصل مقصد ہے وہ پورا ہو بہرحال یہ تو بات آگئی عرض یہ ہے کہ بس کھیل اور کود جیسے سارا دن رات کاروبار میں کام میں ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں لگایا تھوڑا سا وقت صبح کو یا شام کو چلو یار تفریح کر لیں کسی گراؤنڈ میں چلے کوئی فٹ بال کھیل لیں کوئی ہاٹی کوئی کرکٹ کرکٹ کھیل لیں کوئی فلاں کھیلیں کوئی فلاں اللہ پھر وہ گیند ہے نا گیند اس کو کوئی ٹھڈے لگاتا ہے فٹ بال ہے اس کو ٹھڈے لگاتا ہے گیند ادھر پھینکتا ہے ادھر پھینک ہمارا دین کا بالکل یہی ہم نے حشر کر رکھا ہے کوئی دین کے کسی حکم کو ٹھڈا مار رہا ہے کوئی کسی حکم کو ٹھڈا مار رہا کھیل کود کا ایک مانا مذاق مکھول بنانا دین کا ہم نے مذاق بنا رکھا ہے استحزا مکھول بنا رکھا ہے جو جس کا جی چاہے کرتا رہے یہ بھی دین وہ بھی دین اللہ اکبر پر اپنی طرف سے اضافے اپنی طرف سے اضافے یہ سارا حال سارش کرنے کا مقصد یہ اللہ کہتے ہیں کتنا غصہ ہے کتنی نفرت ہے اللہ کو ان لوگوں سے کہ جو اس اپنے دین کو ایک کھیل اور تماشے کی حیثیت دیتے ہیں اور دین کا مذاق بناتے ہیں فرمایا میرے نبی علیہ السلام وزار اللہ دین یہ جنہوں نے دین اپنا صرف کھیل اور تماشے کو بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو پرواہ نہ کرو ان کی وہ غزلت حمل دنیا کہ ان کو تو دنیا کی زندگی نے فریب اور دھوکے میں مبتلا کر دیا یہ دنیا میں پڑ گئے ہاں و ذکر البتہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ یہ قرآن سنا سنا کے ان کو یاد دلاتے رہیں ان کو نصیحت کرتے رہیں ان کو یاد دلاتے رہیں کہ لوگو تمہارا یہ کردار اللہ کو پسند نہیں ہے لوگو اللہ کے ہاں جانا ہے تمہارا یہ سلسلے دنیا کے وہاں کام نہیں آئیں گے یہ دین جس کو تم نے کھیل کود استحدام مذاق سمجھ رکھا ہے یہ کام آئے گا یہ کام آئے گا یہ یہ ان کو سمجھاتے رہو قرآن سنا سنا کے اور بتا دو انتب سالہ نفس بما کا آخر وہ دن آنے والا ہے یہ قرآن بتاتا ہے کہ جس دن اپنے کیے کے بدلے میں ہر شخص قابو آ جائے گا انتب صالح نفسن قابو آ جائے گا ہر شخص دماغ کا سبق اپنے کیے کے بدلے میں اور جب قابو آئے گا لئی صلاح مندون ولا شفیق پھر اللہ کے ہاں چھڑانے کے لیے نہ اس کو کوئی اپنا ولی حمایتی مددگار ملے گا نہ کوئی اس کو اپنا سفارشی ملے گا کائنات عادل بھر کی دولت بھی اگر پیش کرے گا تو تب بھی نہ لی جائے گی نہ چھوڑا جائے گا بالکل نہیں چھوڑا جائے گا یہ تین ہی چیزیں ہوتی نا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو کہتا ہے چلو یار مصیبت آئی کوئی پریشانی آئی کوئی کیس بنے یا کوئی دوست مل جائے گا کوئی یار بیلی مل جائے گا وہ مرے مدد کرے گا یا کہتے ہیں کوئی سفارشی ڈھونڈ لائیں گے خیر اللہ کوئی بات نہیں نہیں تو پیسے والا کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں چار پیسے دے کے اپنا کام بنا لیں گے اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی صورت بھی اللہ کے ہاں جب قابو آؤ گے کوئی صورت کام نہیں آئے دل عادل عدل لا یو خزمن ہا کائنات بھر کی دولت اول تو ہوگا ہی کچھ نہیں دینے کو اور بال ہو بھی تو اللہ کہتے ہیں لا یو لیا ہی نہیں جائے گا اس لیے اللہ کہتے ہیں دنیا کے اندر رہ کر اس چیز کی تیاری کرو جو وہاں کام آنے والی تو میں نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے وہ دین ہے وہ اسلام ہے وہ اسلام ہے جس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ یہ اس کی بنیاد ہے یہیں سے دین شروع ہوتا ہے اب دیکھو اس کا معنی کیا ہے ہم آم اپنی زبان میں بات کریں اس کا مانا لا اللہ کہ اللہ کے سوا لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ کے اللہ اب معبود عبادت میں سے ہے اس لیے معنی ہے اس کا لا الہ الا اللہ کہ سوائے اللہ کے اور کوئی بھی عبادت کے لائق عبادت کے لائق نہیں ہے اب عبادت میں او میرے مسلمان بھائیوں بہنوں عبادت میں سب سے اول نمبر پر پہلے نمبر پر عبادات میں کیا ہے نماز سب سے پہلے نمبر پر اسی لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ جو معاملات ہیں نا معاملات وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں ان معاملات میں سے تو قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے فیصلے ہوں گے جو ایک دوسرے کو قتل کیا ہے نا یہ صرف یہ معاملات میں یہ فیصلے ہوں گے اور عبادات میں حساب میں سب سے پہلے نماز آئے گی عبادتوں میں سب سے پہلے انا اولا ما یو ہا صابو بے ہلابو یوم القیامت سب سے پہلی چیز جس کا حساب لیا جائے گا بندے سے قیامت کے دن تو وہ نماز ہے عبادات میں سب سے اول چیز کیا ہے نماز اب تو پڑھتا ہے بھائی میرے تو پڑھتا ہے بہن میری تو پڑھتی ہے لا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور عبادت کی جو بنیاد ہے پہلی چیز نماز وہ تیرے پاس ہے ہی نہیں اب اقرار کیا ہو گیا پھر یہ اقرار تیرا کہاں چلا گیا اب تو نے جو عبادت چھوڑی کس کے کہنے پر چھوڑی عبادت چھوڑی تو کس کے کہنے پر چھوڑی میرا جی نہیں چاہتا یہی کہتے ہیں دل نہیں مانتا بے نماز اکثر یہی کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا تو پھر دل کی پوجا ہو گئی دل نے کہا نماز پڑھ پڑھ لی دل نے کہا نماز نہ پڑھ نہ پڑھی یہ پھر پوجا عبادت اللہ کی تو نہ ہوئی یہ کس کی ہو گئی اپنے دل کی اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں پرانے مجید میں ایک مقام پہ نہیں کئی جگہ پہ ارتا اللہ تکن وکیلا کیا خیال ہے تیرا اللہ پوچھتے ہیں آفارا آئیتا تیرا کیا خیال ہے تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں الہا ہوا جس نے اپنے دل اور اپنے دل کی خواہشوں اپنی جی چاہیوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو پتھر کے بت کو پوجے اس کو تو کہتا ہے بڑا مشرک ہے جو لکڑی کی بنائی ہوئی مورتی کو پوجے اس کو تو کہتا ہے بڑا مشرک ہے اور جو قبر کو پوجے اس کو تو کہتا ہے بڑا مشرک ہے لیکن جو دل کو پوجے اس کے بارے میں آ بتا تیرا کیا خیال ہے اللہ کیسی بات اللہ پوچھتے ہیں اب بتا اس کے بارے میں او بے نماز او وہ بھی بے نماز ہاں ہاں عقیدہ میرا بڑا ٹھیک ہے نماز نہیں پڑی جاتی بس میرا عقیدہ کیا عقیدہ خاک ہے تیرا اگر عقیدہ درست ہوتا تو نماز کبھی چھوڑتا بات چل نکلی ہے تو سن لو بھائیو اچھی طرح سے عرض کر رہا ہوں لا لاہ اللہ پھر بتاؤ نماز چھوڑی تو لا الہ الا اللہ میں فرق آیا کہ نہیں اس لیے کہتا ہوں اپنا لا الہ اہ درست کرو اس کے تقاضوں کو پورا کرو اللہ اکبر اپنے دل کی پوجا اس کا مطلب دل کو نابود بنایا اور کوئی اور ہے بس جی شیتان ہے شیطان وہ نماز کا وقت آتا ہے تو سستی ڈال دیتا ہے وہ سستی اس کا مطلب شیطان کی مانی تو پھر معبود اللہ تو نہ ہوا شیطان ہوا نہ تو اس کی مان لی اسی لیے اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں سورہ یاسین میں کہ قیامت کے دن ہم اعلان کریں گے ممتازر علم دئی قوم یا بنی آدم اللہ تعبول کو تم مستق یہ ہے سورہ یاسین جو آپ مردوں پر پڑھتے ہیں مردوں پر پڑھتے ہیں پڑھتے رہو مردوں پر اپنا نقصان ہے زندوں زندوں پڑھو گے اپنا نقصان ہے کہ قرآن حدیث میں کتاب و سنت میں یہ عمل ثابت ہی نہیں مردوں کو کچھ نہیں تمہیں اپنا نقصان ہوگا کہ بدت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اپنا نقصان تم سمجھتے ہو قرآن پڑھ کے اجر ملے گا قرآن پڑھ کے یہ ثواب ملے گا اپنی طرف سے بنائے ہوئے قوم کے رواجوں پر چل کر قرآن پڑھتے ہوئے بھی اجر نہیں عذاب ملے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو عیدگاہ میں ایک آدمی عید کی نماز سے پہلے لگا دو رکت نماز پڑھنے او اللہ کے بندے کیا کرتا ہے کیا کرنے لگا ہے اجی ابھی تک لوگوں کا انتظار ہے میں کہتا ہوں بیٹھنا ضرور ہے فارغ بیٹھنے سے بہتر نہیں میں دو رقط نماز پڑھ لوں حضرت علی نے منع کیا نا نماز نہ پڑھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید گاہ میں آ کر عید کی نماز جو دو رکت با جماعت ہوتی ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے کوئی نماز کوئی نماز نہیں پڑھی نہ بتائی اس لیے تو نہ پڑھ رہنے دی. فارغ جو بیٹھنا ہے دو رکت نماز ہی ہے نا پھر کیا ہے نماز ہی ہے تم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہے ہو آگے سے کہتا ہے کہ لو بھلا کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے سزا دے گا عذاب دے گا جیسے ہم کہتے ہیں جی درود ہی پڑھنا ہے تو درود پڑھنے پر کیا عذاب ملے گا قرآن ہی پڑھنا ہے نا کیا قرآن پڑھنے پر عذاب ملے گا ذکر ہی کرنا ہے نا بھائیو قرآن پڑھنا ذکر کرنا نماز پڑھنا درود پڑھنا وہی وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اپنی مرضی کا نہیں اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو کہنے لگے کہ ہاں جو نماز جو نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت میں پڑھی جائے گی اس نماز پڑھنے پر بھی اللہ عذاب ہی دے گا او بھائیو الہم شریف نہ پڑھنے والوں نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہمارے امام صاحب نے نہیں فرمایا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہم شریف پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام صاحب نے جو کہہ دیا ہے آخر وہ ایسے ہی تھوڑے تھے ٹھیک ہے عدیث میں ہوگا لیکن عدیث کو ہمارے امام صاحب نہیں سمجھا ہے بس اللہ اکبر کتنا فرق ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور آپ پڑھیں صورت فاتح الحمد اور فرمائے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے رسول اللہ علیہ وسلم رقو کو جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے رفی کریں ہاتھ کندوں کے برابر تک اٹھائے ہم کہیں کہ نہیں ہم نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے حدیث میں موجود ہے لیکن ہمارے مسلک میں نہیں ہے ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا ہے اچھا بھیا حدیث میں آ گیا ہے اللہ اکبر اجی حدیث احادیث کو انہوں نے سمجھا بس تو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف میں مخالفت میں پڑھی ہوئی نماز پڑھا ہوا قرآن رکھے ہوئے روزے کیا ہوا حج اور کیا ہوا جہاد سب کے سب برباد ہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اس لیے فکر کرو اس چیز کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روک دیا عرض یہ ہے کہ یہ سورہ یاسین جس کو آپ مردوں پر پڑھتے ہیں یا جس کو آپ پڑھتے ہیں صبح صبح اپنے کاموں کی برکت کے لیے کہ ہمارے دن میں ہماری رات میں برکت ہو جائے اس لیے پڑھتے ہیں میرا آج کے دن کا کام بن جائے دکان پہ بیٹھوں تو کی بہت زیادہ ہو فیکٹری میں جاؤں تو بس کیا ہی بات ہے جتنے بھی ہیں سلسلے نوکری کے لیے نکلا ہوں یاسین پڑھ کے جاؤ نوکری ہو مل جائے گی مقدمہ کیس ہے عدالت میں. یاسین پڑھ کے جاؤ کیس نے بری ہو جائے گا تیرے حق میں فیصلہ ہوگا تیرے حق میں فیصلہ یہی ہے جب کہ قرآن اپنی برکت کس چیز کو بتلاتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں وہاد کتاب انزل مبارک توجہ سے سننا بھائی وہ کتاب سورت نام کا آخری رکو اللہ کہتے ہیں وہ کتاب مبارکن فتب ہو لا اللہ ہاں ہاں یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے مبارکن یہ بڑی مبارک کتاب ہے بڑی با برکت کتاب ہے پر برکت اس کی یہ مبارک تب ہوگی فتح بے ہو کہ اس کی پیروی کرو یہ برکت بائے سے برکت تب ہوگی فتح بے او ہو کہ اس کی پیروی کرو اس پر چلو اس کے مطابق زندگی بسر کرو قرآن کے مطابق زندگی بسر ہو نہیں رہی شرک سے باز نہیں آتا بدعتوں سے باز نہیں آتا نمازی نہیں بنتا سنت کے مطابق کام نہیں کرتا حرام حلال کی تمیز نہیں لباس اپنا غیروں والا شکل و صورت غیروں والی اور نظام حکومت سارا کافروں کا اور کہے کہ یہ کتاب پڑھ لو سارا قرآن پر جا کوئی برکت نہیں ہو یہ قرآن مبارک ہے لیکن فتب ہو اس کی اتباع کرو یہ پیروی کے لیے باعث برکت ہے اور اسی پر جب پیروی کرو گے لال ترہمون تم پر رحمتیں ہوں گی رحمتیں بھی تب ہوں گی سو یہ سورہ یاسین اللہ نے کیا فرمایا ممتاز ائیو ہل مجرے ہم کہیں گے مجرے چھٹ جاؤ آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ دنیا میں تو مومن میں ایماندار اور کافر اکٹھے ہی مواحد مشرق اکٹھے ہی اور سنت پر چلنے والے سب ایک گھر میں, بے نماز نمازی سب ایک گھر میں ہے تمہاری بات پر کیا کریں بڑے مجبور ہیں پر کیا کریں بڑے مجبور ہیں مشرق کو گھر سے نہیں نکال سکتے بے نمازی کو ہم برتن جدا نہیں کر سکتے ہے نا یہ سارے سلسلے اچھا چلو یہ مجبوریاں اللہ کہیں گے دن قیامت کے اب وہ ساری مجبوریاں ختم ہو گئی جتنے قسم کے مجرم ہیں اللہ کہیں گے میرے مومن بندوں سے چھٹ کے الگ ہو جاؤ آج تمہارا کوئی رشتہ ناتتا کوئی تعلق واسطہ کوئی دوستی یاری کوئی محلے داری کچھ بھی نہیں ہے الگ ہو جاؤ اب جب یہ الگ ہوں گے پھر روئیں گے چلائیں گے چیخیں گے پھر ہائے دہائی ہوگی اچھا تھا ان کی مان لیتے یہ جن سے چھٹ کے آج اس طرف آگے ہیں وہ را ہیں واحد مومن نمازی جنت کی طرف کاش کے ان کی مان لیتے ان کے ساتھ ہی ہو جاتے اب پچھتائیں گے پھر اللہ کہیں گے یا بنی آدم او آدم کے بیٹوں کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں اللہ تعبود الشیطان کہ دیکھنا شیطان کی پوجا نہ کرنا بتائیے فرعون نے شیطان کی پوجا اس معنی میں کی کہ وہ شیطان کو اللہ مانتا تھا وہ شیطان کو خدا مانتا تھا وہ شیطان کو سجدے کیا کرتا تھا نہیں بلکہ شیطان کو فرعون نمرود حامان شداد ابراہیم علیہ اسلام کا باپ آزر بڑی بڑی ہماری طرح گالیاں دیا کرتے تھے جیسے ہم بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں نا شیطان کو وہ بھی اسی طرح دیتے تھے اللہ وہ ان کو بھی کوئی کہتا تھا نا کہ یہ شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ بھی بھڑک اٹھتے تھے جیسے آج کسی مشرق کو کہہ لو اللہ کے بندے یہ اللہ کے سوا نبی ولی پیر فقیر کو پکارنا یہ ان کو پکارنا نہیں ہے تو شیطان کو پکارنا ہے یہ شرک ہے اچھا شیطان تُو نے شیطان بنا دیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں اس لیے آج تک کسی بڑے سے بڑے کافر کٹڑ سے کٹڑ مشرک نے بھی شیطان ابلیس کی پوجا اس معنی میں نہیں کی جس معنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ بنا لو خدا سمجھ لو اور پھر اس کو سجدہ کرو اس معنی میں کسی نے نہیں کی اس معنی میں کہ انہوں نے شیطان کے حکموں کو مانا شیطان کی ترغیب میں آئے شیطان کے بہکاوے میں آئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے وہ سارے کام کیے جس سے شیطان راضی تھا جس سے شیطان رادی تھا اللہ کہیں گے میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے کوئی ایک کافر بھی بڑے سے بڑا اللہ کے ہاں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے تو شیطان کی پوجا نہیں کی اللہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے اس لیے کہ سارا چاند ہو جائے گا روشنی ہو جائے گی آپ اقرار کرے گا کہ ہاں یہ سارا کچھ جو میں نے کیا یہ شیطان کی پوجا میں ہی کیا شیتان ساتھ لگ جاتا ہے اللہ کہتے ہیں میں کہوں گا ہاں بھائی میں نے کہا نہیں تھا اور کیا کہا تھا میں نے کہیتان کی نہ پوجا کرنا بلکہ وانِ میری ہی عبادت اور میری ہی بندگی کرنا ہاد مستقیم یہی سرات مستقیم ہے کیا پڑھتے ہیں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں روزانہ نماز کی ہر رقط میں ہم کیا پڑھتے ہیں مستقیم اللہ ہمیں سراط مستقیم سو سراط مستقیم بندگی یہ رب کا نام ہے عبادت الہی بس اس کا نام ہے اور عبادت کے موٹے موٹے تین معنی ہے میرے بھائیوں عبادت کا معنی پوجا و پرستش کرنا لفظ عبادت کا معنی اطاعت و فرما برداری کرنا اور لفظ عبادت کا معنی ہے بندگی اور غلامی ہما وقت کی کرنا کیا کام ہے نا ہم وقت کی ہر حالت میں بندگی اور غلام بھی نہ یہ کہ صرف مسجد میں آ گیا سمجھا کہ میں اب اللہ کے سامنے ہوں دکان پہ بیٹھا ہے تو بازار میں گیا ہے اب اللہ کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر یہی وہ جملہ ہے جو انسان سارے مفہوم کو ادا کرتا ہے دو لفظوں میں ایا کا اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے سیوا کسی اور کی عبادت کرتے مانا کیا؟ اللہ ہم بس صرف تیری ہی کرتے ہیں تیرے سوا کسی اور کی فرما برداری نہیں کرتے اللہ ہم ہما وقت تیری ہی بندگی اور غلامی کرتے ہیں تیرے سوا ہم کسی اور کے بندہ و غلام نہیں ہے دیا ناری سے ہم سارے میرے سمیت اس میں پورے اترتے ہیں کیوں جی پورے اترتے ہیں ہم اس میں کیا مسلمان صرف اللہ ہی کی پوجا پرستش کرتا ہے اللہ اکبر نہیں میرے بھائیو کائنات کی ہر ایک چیز سے لے کر چھوٹی سے اپنے دل سے لے کر اور آسمانوں کی بلندیوں تک ہر شہ کی مسلمان پوجا کر اللہ کے سوا پوجا کوئی اللہ تو کو اللہ کے عرص کا واسطہ دینے لگ جاتا ہے کوئی اللہ کو اللہ کی کرسی کا وسیلہ پیش کرنے لگ جاتا ہے کوئی آسمان و زمینوں کا کوئی انسان و جن و فرشتوں کا کوئی نبیوں ولیوں پیروں علیوں کا جس کا جو چی جی چاہے میں نے عرض کیا کہ گیند منایا دین کو گیند جس کا جو جی چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ٹھنڈا مار کے ادھر کدھر کر لیتا پروائی کوئی نہیں ہے اللہ یہ ہے انداز تو عیا کا نابل اس کو سمجھو اسی پر میں نے عرض کیا لا الا اللہ پہلی بات عبادات میں نماز ہے نماز نہیں پڑھتا نماز نہیں پڑھتا تو گیا نا اسی لیے قرآن میں اور حدیث میں بے نماز کو مشرق اور کافر کہا گیا ہے بے نماز سے میری مراد تارک نماز ہے اس لیے کہ جو منقر نماز ہے اس کو تو مسلمانوں کے ہر فرقے کا ہر فرد ہی کہتا ہے کہ وہ کافر ہے لیکن آج آ جا کے دھوکہ فریب ہمیں لگا ہوا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں نہ اس کو کافر نہ کرو اس, کے اس نے کلمہ پڑھا ہے ہاں کلمہ اس نے پڑھا ہے لیکن اس نے اپنے کلمے کو گنوا لیا ہے نماز چھوڑ کر اللہ کہتے ہیں ممیاں شوام ذکر رحمان نو قید لہو شیطان لہو کری ذکر میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے اللہ رب العزت نے سیدنا موسا علیہ السلام کو پہلی مرتبہ جنگل میں بلایا آگ نظر آئی وہاں پہنچ گئے اللہ نے فرمایا موسا دیا نہ ربو کا میں تیرا رب ہوں میں نے اس انداز میں تجھے یہاں بلایا ہے لہذا پھستا میں بہما میں جو وہی کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے سن لینا توجہ کرنا کان دھرنا اس کو اوپر پہلی بات کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ میرے سوا کوئی اور علا عبادت کے لائق نہیں لہذا بندگی کی ہر قسم صرف میرے ہی لیے کرنا اور وہ آتے میں سلا ذکری میری یاد میرے ذکر کے لیے نماز کو پابندی سے ادا کرنا نماز کو پابندی سے جو اس سے منہ پھیرتا ہے اللہ کہتے میاں شوان ذکر الرحمان اللہ رحمان کی یاد ذکر سے جو غفلت کرتا ہے سستی کرتا ہے منہ پھیرتا ہے اللہ کہتے ہیں نقیز لہو شیطانا تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں نہیں ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں شیطان چڑھ جاتا ہے اس کے اوپر اب وہ شیطان کی مانتا ہے وہ ان ہم ہمارے سبیر وہ شیطان ان کو سیدھی راہ سے ہٹائے ہوئے ہوتے ہیں پر وہ ہم یہ محتدون یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے جا رہے ہیں ہم ہدایت پر ہیں سو بھائیوں شروع میں بات کیا شروع کی کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں ایک ہی چیز ہے کام آنے والی اور وہ ہے دین اسلام پر دیکھ لو ہم نے دین کا ہی گلیا کیسے بگاڑ رکھا ہے کوئی دین کی کسی بات کو نہیں مانتا کوئی کسی بات کو نہیں مانتا اپنی اپنی مرضی کے حساب ہیں سارے یہ وجہ کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارا ابھی لا الہ الا اللہ درست نہیں ہوا جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ اس پر قائم ہو وہ کامیابی فلاح تب ملے گی کامیابی تب ملے گی سو بھائیوں اس پر غور کرو اس پر توجہ کرو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار اسی کو فرمایا بار بار میں نے عرض کیا قرآن مجید میں بے نماز کو تارک کے نماز نماز کو چھوڑنے والا نماز کو چھوڑنے والا جو ہے اس پر وعید آئی ہے کہ یہ مشرق ہے یہ کافر ہے صحیح بخاری مسلم کی احادیث ہے کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے جی نہیں اس کا معنی یوں نہیں یوں ہے اس کا معنی یوں نہیں یوں ہے صرف یہ لوگ لوگوں کی چہروں کو گنتی کرتے ہیں گنتی لوگ کس طرف کو زیادہ ہے اس طرف کی بات کر لو گول مول کر کے بات کر لو اللہ اکبر لوگوں کی خواہشوں پر چلنا اللہ رب العزت نے نبی کو منع فرما دیا تھا لوگ بہت آئے کہ ہم سے ہمارے ساتھ کوئی جنا مسالت کا سلسلہ کر لو کچھ اپنی منا لو کچھ ہماری مان لو یہی ہوتا ہے نا دین کے معاملے میں آج آ جا کے یہی جس گھر میں کوئی نوجوان کوئی دین کا سلسلہ شروع کر دیتا ماں باپ آڑے آتے ہیں کچھ اپنی منا کچھ ہماری ماں ہے نا پھر وہ کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دین کی بربادی اللہ رب العزت فرماتے ہیں دین لوگوں کی خواہشوں کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے بلا تب احوال دین کے معاملے میں جو بے علم لوگ ہیں ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا بلکہ کیا کر اتب مایوح علئی کا جو وحی کے ذریعے سے تیرے اپاس آیا ہے نا اس کے مطابق اس کی پیروی کا اس پر چلنا ہے اور وحی کے ذریعے سے کیا آیا ہے قرآن اور حدیث کتاب و سنت ہے اس لیے بھائیوں کتاب و سنت قرآن حدیث کو پیش نظر رکھو اس کو سامنے رکھ کر پھر اپنا دین اسلام صحیح کرو کلما لا الہ الا اللہ بنیاد اس کے تقاضوں کو قرآن حدیث سے سمجھو پر افسوس میرا آپ کا عقیدہ اللہ اکبر کہ ہمارے بنائے ہوئے ٹھہرائے ہوئے امام جو ہیں ہم سمجھتے ہیں ان کی تو ایک ایک بات ایک ایک فتویٰ ایک ایک رائے ایک ایک قول وہ محفوظ ہے وہ درست ہے مگر ہائے کیا خیال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا وہ محفوظ نہیں ہے میں اور آپ کہتے ہیں ان کی بات تو محفوظ ہے لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کی سیرت کردار اخلاق ان کا چلنا پھرنا ان کے سارے اقوال افعال اللہ کہتے ہے میں نے ذمہ لیا ہے ان کی حفاظت کا میں نے ذمہ لیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور آپ کی سیرت پہنچ کر رہے ہیں ورنہ پھر آپ کی نبوت رسالت آپ کا خاتم النبیین ہونا کیا معنی رکھتا ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت ہے اگر آپ کی زندگی آپ کے اقوال آپ کے اعمال ہی محفوظ نہیں ہے اللہ اکبر وہی محفوظ نہیں ہے پھر نبوت کیسے محفوظ رہ گئی رسالت کیسے محفوظ رہ گئی صبح کتاب و سنت کو قرآن و حدیث کو بنیاد بنا کر اس پر آؤ اس پر آؤ نماز تو بہت بڑی چیز ہے پچھلے جمعے میں عرض نہیں کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من حالفہ جس نے قسم اٹھائی بغیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھائی کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی اس نے فقد کا او دو ہیں حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راوی کہتے ہیں آپ نے یہ فرمایا فقد اشرا کا وہ مشرق ہو گیا فقد کفرہ یہ آپ نے فرمایا وہ کافر ہو گیا لا الہ الا اللہ میں فرق آیا کہ نہیں مگر ہم ان باتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہاں وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نا اللہ اکبر فرمائے جن کا ایمان سلامت ہوتا ہے جن کا ایمان قائم ہوتا ہے جن کا ایمان کامل ہوتا ہے جو ایمان میں پورے ہوتے ہیں فرما وہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی یوں سمجھتے ہیں جیسے میں پہاڑ کی چٹان کے نیچے بیٹھا ہوں کہ کہیں ابھی میرے اوپر آ کے گر نہ جائے یہ مومن کا کام ہے وہ چھوٹے گناہ کو بھی ہلکا سمجھتا نہیں سمجھتا افراد فاجر کافر منافق وہ ہے جو بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی مکھی کی طرح سمجھتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث میں ہاتھ کے اشارے کے ساتھ اپنے ناک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے ناک پر مکھھی بیٹھ جائے اور مکھی آئے ناک کی طرف آدمی یوں کر کے اس کو ہٹا دیتا ہے اور میں کافر منافق فاجر آدمی بڑے سے بڑے گنا کو بھی یوں مکھھی کی طرح جیسے ناک کی طرف مکھی آتی ہے اس طرح سمجھتا اللہ صحابہ کا دور ہے صحابہ کا. رضوان اللہ علم جمعین حضرت لوگوں تم وہ, وہ عمل کرنے لگ گئے ہو ایسے ایسے برے امال کرنے لگ گئے ہو کہ جن کو تمہاری نگاہوں میں بال برابر بھی بال برابر ان کو تم اپنی نگاہ میں بال برابر بھی نہیں سمجھتے جبکہ انکنہ نہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان گناہوں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سمجھتے تھے کہ جیسے یہ ہلاک کر دینے والے گناہ تباہ کر دینے والے گناہ ہیں میرے بھائیو آج مسلمان شرک کر رہے ہیں قبریں پوج رہے ہیں اللہ کے سوا اوروں کو مشکل کشا حاجت روا صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کی دعوت مسجدوں میں دی جاتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ جس قرآن نے اس شرک کا رد کیا ہے یہی قرآن پڑھ پڑھ کر شرک کو ثابت کیا جاتا ہے, ہے کہ نہیں یہ مسئلہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آ جائیں قرآن شرک کے رد کے لیے آیا اور مسلمان نے قرآن پڑھنے والے کلمہ پڑھنے والے نے قرآن ہی پیش کر کے قرآن ہی پیش کر کے اپنا شرک ثابت کرتا اللہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے تو یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ نبی ولی پیر فقیر امام مرشد سب کے سب مشکل کشآ دلیل کیا ہے اللہ اللہ حضر استغفراللہ اللہ اکبر یہ حالت ہے جب یہ حالت ہو تو اللہ کی رحمت کہاں سے آئے اس لئے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو اسلام کو سماریں اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں قرآن حدیث کی روشنی میں سماریں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے ومالے بللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من یاده اللہ فلا مذل لہو من یدلل فلا حادی لہو واشد اللہ وحده ان عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحری کتاب اللہ خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصلّ علام محمدِما محمد ان قما صلی اللہ تعالیَََََََََّٰ حمیدم مجيد اللہ مبارک علّام محمد محمد انكمہ باركالِراہیم كا حمید المجید اللہ مربنا طاف دنیا حسنتم و فلافرت حسنتم وقن بیماروں کے لیے ہر جمعہ ہی کہا جاتا ہے کوئی نہ آخر بیمار تو ہوتے ہی ہیں کسی ایک کہ اس لیے ہم اللہ کے فضل سے ہر جمعے میں بغیر کہنے کے ہی بیماروں کے لیے دعا کر دیا کرتے ہیں آپ سب ساتھ ہی آمین کہیں اللہِ مردان و مرد المسلمین اللّہ مش مردان و مرد المسلمین, و حاجات المسلمین اللہ انت و لنا الا شافی اشف اللہ و مردانرد المسلمین اللہ منصر الجہاداہدین اللہ منصر عبادك عقلماہدین في کل مکان اللہم دمر آداد دین اللہم مزق القفار والمنافقین اجمعین اللہم مزقهم کل ممزق اللہم خودهم اخز عزیز مقتدر مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے سورج غروب ہوتے وقت پانی نہیں پینا چاہیے گناہ ہوتا ہے تو آپ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں صبح ہی رہنمائی یہی ہے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن حدیث میں ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ لوگوں کی بنائی ہوئی اپنی بات ہے اس لیے کوئی گناہ کی بات نہیں سورج طلوع ہو رہا ہو غروب ہو رہا ہو سر پر ہو پانی پی لیا جائے اس وقت نماز پڑھنا منع ہے نماز جب سورج غروب ہو رہا ہو اور سورج طلوع ہو رہا ہو اور سورج سر پر ہو نصف النہار تو نماز پڑھنا منع ہے باقی ذکر اذکار کرنا بھی منع نہیں قرآن کی تلاوت ہے ذکر اذکار ہے اس لیے وہ منع نہیں صرف نماز کیونکہ اس میں سجدہ آتا ہے اور سجدہ اس وقت شیطان کرتا ہے سورج کو اس لیے باقی یہ جو کھانا پینا پہننا آنا جانا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے بعض اوقات لوگ گفتگو کرتے ہوئے یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں رزق ہے یا میں نور پیر کے وقت یہ بعض بعض یعنی صبح کے وقت کا حوالہ دیتے ہیں ہاں ہمارے معاشرے میں عام ایسا ہو اس لیے کہ دین سے دوری ہے دین کی سمجھ نہیں آئے ہمارے اچھے بھلے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں آلے عدیث وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بھائی اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز کا کوئی اعتماد ہو سکتا ہے کیا خیال ہے مسلمانوں بھی اللہ سے بڑھ کر اللہ اکبر یعنی وہ یقین دلانے کے لیے اللہ کی ذات پر جس کو یقین نہیں ہے جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں اس کو رزق پر نور پیر دے ویڑے پر یقین ہوگا پس یہ نا یہ بات آپ اگر ایمان والے ہیں تو ایمان والے کے منہ سے تو یہ جملہ نکل سکتا ہی نہیں جس کا عقیدہ درست ہو وہ نہیں کہہ سکتا نور پیرتا ویلا رزق میرے ہاتھ چین بچیاں سونخ دی نہیں کہہ سکتا یہ کہتا وہی ہے جس کے عقیدے میں کمزوری ہے اسی لیے عرض کر رہا ہوں اپنے عقائد کو درست کرو قسم اٹھانی اللہ کے نام کی حوالہ دینا اللہ کا یقین دلانا ہے تو اللہ کا اچھا بھائی تجھے اگر اللہ کے نام پر یقین نہیں پھر میں اور کون سی چیز تیرے سامنے پہ کائنات میں سب سے بڑی ہستی تجھے اس پر یقین نہیں ہے اور ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر یقین واقعی پھر ایمان کی کمزوری ہے نا اللہ کی قسم اٹھاتے رہو یقین نہیں کرتا جب کہتا رزق میرے ہاتھ میں ہے اسی وقت تھر آ جاتا ہاں اچھا یار پر رسک پر یقین ہو گیا اللہ پر یقین نہیں ہے ایمان کی کمزوری ہے کیا عورت باہر جاتے وقت یا گھر میں خوشبو استعمال کر سکتی ہے مزید یہ کہ میں نے سنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوبصورت چیز دائیں ہاتھ میں پہنو یعنی انگوٹھی اور گھڑی وغیرہ پہلا حصہ ہے سوال کا کہ عورت باہر جاتے وقت یا گھر میں خوشبو استعمال کر سکتی ہے خوشبو استعمال کر سکتی ہے پر رسول اللہ وسلم کی ہدایت کے مطابق آپ نے فرمایا تھی النساء عورتوں کی خوشبو کیا ہے عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا صرف رنگ ہوتا ہے مہک نہیں ہوتی جس کا صرف رنگ ہوتا ہے مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ہوتی ہے رنگ نہیں ہوتا اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کے جس کا صرف رنگ ہے مہک نہیں ہوتی لہذا مہک والی خوشبو اگر گھر کی چار دیواری میں خامد کے لیے استعمال کرتی ہے تو اس کی تو اجازت ہے لیکن مہک والی خوشبو لگا کے باہر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اجنبی مردوں یا مرد کے پاس سے گزر گئی اور اس کو اس عورت کی خوشبو آ گئی فاہیا کدا و کدا یعنی زانیہ فرمایا وہ زانیہ عورت ہے اس لیے عورتوں کو بہت زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے باقی اگلی بات یہ ہے کہ بھائی کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوبصورت چیز دائیں ہاتھ میں پہنو میرے بھائی جس سے آپ نے سنا ہے نا آپ کو چاہیے کہ اس سے آپ پوچھیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو دکھاؤ مجھے آپ نے مجھے تاکید کی ہے میں انشاءاللہ اللہ اس پر خود بھی عمل کروں گا اور آپ سب بھائیوں کو بھی بتاؤں گا بشرط یہ ہے کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان مجھے ملنا چاہیے ورنہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ سکتا اس لیے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا آپ کی ذمہ داری ہے جس بھائی نے لکھا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے جستجو کرے جس سے سنا ہے اسے تلاش کر اور اس کو بتا بھائی یہ تو نے بتایا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ہے تو لے کے آؤ اگر ہے تو لے کے آؤ ورنہ اس کے علاوہ میں اس نے لکھا ہے کہ جی لوگوں کو تاکید کرو اور خود بھی عمل کرو ان شاء خود بھی عمل کروں گا اور لوگوں کو بھی تاکید کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ثابت ہو جائے جب کہ میرے علم میں آج تک ایسی حدیث کوئی نہیں آئی